روزہ کا نظام جیسا کہ معلوم ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بنایا گیا ہے شابان کی آخری شام کو اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس طرح روزے کی سرگرمیاں شابان کے مہینے کے آخر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں لوگ شابان کی آخری تاریخ کا شمار کرنے لگتے ہیں تاکہ اس روز چاند دیکھ کر رمضان کی آمد کا فیصلہ کریں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا گویا کے روزہ سے پہلے آدمی کے اندر روزہ کی نفسیات برپا کرنا ہے روزہ کا زمانہ ایک مکمل عمل کا زمانہ ہے یہ خصوصی دینی سرگرمیوں کا دور ہے اس دور کا آغاز انتیس شابان کی شام سے شروع ہو جاتا ہے شابان کے مہینے کی انتیس تاریخ آتے ہی اہل علم کی نظریں چاند دیکھنے کے لیے آسمان میں گڑ جاتی ہیں ان کا यह یہ جاننے کے जाग جاگ پڑتا ہے کہ کیا وہ گردش زمین کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بالکل بدل دینا چاہیے اب انہیں روزانہ یہ جاننے کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ صبح ٹھیک ٹھیک کس وقت شروع ہوگی اور سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا کیونکہ روزہ ان کے لیے اس بات کا اعلان بن کر آتا ہے کہ اب انہیں اپنی زندگی کے نظام میں اوقات کی نئی رعایت کرتی ہوئی چلنا ہے اس طرح روزہ آدمی کے اندر ایک خاص طرح کا مذہبی ڈسپلن پیدا کرتا ہے